يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أمنقص منه قليلا أو ضد عليه ورقفل القرآن ترفيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأحوم قيلا سینٹر کے میرے نوجوان اور تمام ہی برادران اسلام اور خواتین اسلام مجھے آج کی گفتگو میں آج کی ملاقات میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ہمارے ذمہ دار نوجوان ساتھیوں نے دیا ہے وہ تعلق باللہ ہے میں نے اپنے گفتگو ش... گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سورہ مزمل کی ابتدائی آتے آپ کے سامنے تلاوٹ کی ہے مجھے اپنے اس خطاب میں یہ بتانا ہے ایک مومن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے اور تعلق بلّہ کے ذرائع کیا ہے وہ عبادتیں کیا ہے کہ جن کا خصوصی اہتمام اس مہم کو تعلق بلّہ کے لیے کرنا چاہیے اپنے موضوع میں داخل ہونے کے لیے میں نے سورہ مزمل تلاوت کی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو بالکل نبوت میں نازل ہوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وہی جو ہے خلق کی آئی اس وہی کے بعد جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئی ان میں سور مدت سے اور سر مزمل کا شمار ہوتا ہے سورہ مدت سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بتائی گئی اور آپ کی ذمہ داری بتائی گئی کہ کم فاحل فا کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے آپ کی ذمہ داری انضاح ہے تبلیل ہے دعوت ہے اور سو مزلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیمات دی گئی جن کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے لیے تیار کرنا تھا دوسرے الفاظ میں وہ باتیں سے صلی اللہ وسلم کی تربیت مخصوص تھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب قدم رکھتے ہیں مختلف چیلنجز آئیں گے بڑی دشواریاں آئیں گی بڑی مشکلات آئیں گی ایسے میں وہی شخص دعوت و تبلیغ کے میدان میں ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط سے مضبوط کرو اس لیے سورہ مزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی کہ جن کا مقصد اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط سے مضبوط کرنا ہے اور طور اگر سورہ مزمل کی نعتوں کا ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ تعالی سے نبی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے سرح مزمل میں اور یہ تین باتیں بھی مومن کے لیے, بھی مسلمان مستحکم کرنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی حفاظت ہے سب سے پہلی عبادت جس کا حکم میں اللہ کے اور جو تعلق باللہ کا سب سے عظیم ذریعہ وہ قیام اللہ اور, اور تعجد قرآن نے کہا, کہا گے کہ اے آپ اے کو رات کا اکثر حصہ تعجب پڑھنا چاہیے آدھی رات کو تعجب پڑھنا چاہیے یا آدھی رات سے کچھ کم پڑے کوئی بات نہیں دلی یہ آدھی رات سے زائد پڑے کوئی بات نہیں بہرحال جتنا بھی پڑے آپ کو تحجد کا احتمام ضرور کرنا ہے غور کرنے کی بات ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں کب فرض ہوئی نبی کریم صلی اللہ وسلم کو نبوت ملنے کے دس سال بعد فرض ہوئی نبوت ملنے کے دس سال بعد پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی لیکن تحجد کا حکم بالکل آغاز نبوت میں دیا جا رہا کہ اے نبی آپ کو تحجد کا اہتمام کرنا ہے اور مفسرین کے قور کے مطابق مفسرین کے جماعت کے قول کے مطابق یہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھی فرض تھی جب پند وقت نمازیں فرض کی گئی تو اس وقت کی تحجد کی فرضی اپنا حکم منسوخ ہو گیا مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے تو تحلق کا سب سے پہلا دریا یہ ہے کہ تحجد کا اہتمام ہو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحج کا اہتمام اس طرح کرتے تھے کہ سفر میں جہاں اور نمازیں جو ہے قصر کر دی جاتی تھی علاوہ اور سنتیں مات ہو جاتی تھی سفر میں بھی نبی سریف صلی اللہ علیہ تعجب نہیں چھوڑا کرتے تھے سفر میں بھی آپ تحجد کا اہتمام کرتے تھے بڑا لمبا قیام کرتے تھے آپ کیسی ہوتی تھی آپ کی تعجب کی نماز جیسے ابھی آپ نے سنا آپ کے پاؤں مبارک میں ورما جایا کرتا تھا آپ کا پاؤں پھول جایا کرتا تھا اتنا لمبا قیام اتنا اور اتنی لمبی نماز آپ کی ہوتی تھی رضی اللہ عنقر صحابی مسلم شریف کی حدیث سے وہ فرماتے ہیں مرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحجر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی تحت پڑھا اور جا کے کھڑے ہو گئے جما ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ پوری سورہ بہرا بندہ کر بن یمان کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید آپ تو رکو کریں سورہ بہرا کے بعد آپ نے سورہ نشا شروع کر دی ایک کہ رکت یعنی جو اسرات پہلی رکاط آپ نے پڑھی تھی آپ کے مقدار یہ تھی کہ تین صورتیں اور آج اجزاء کی ترتیب کے اعتبار سے تو تقریباً سوا پانچ پار آپ کی رق پہلی رکا کی پہلی رکاط میں جو تلاؤ ہوئی سوا پانچ پاروں کی مقدار نہیں کہ ہر رقاب میں اتنا ہی پڑھے ہوں گے ہر رقاب میں اتنا پڑے ہوں گے منکری نے حدیث بول بولتے کیا کہتے ہیں اگر ایک رکاط میں سوا پانچ پارے تو آٹھ رکاط میں کتنے پارے ممکن ہے پڑھنا یہ سب ایسا بولتے منکری نے حدیث حدیث میں صرف پہلی رکاط رہے السلام علیکم بات میں مختصر ہوئی ہوگی فرا اچھا سوا پانچ پاؤ کی فراغر کیسی ماشاء اللہ رمضان چل رہا ہے رمضان بنگلو کی مساجد میں دیکھو قرآن کی جو بے حرمتی مسجدوں میں ہو رہی ہے نوز ہاں قرآن پڑھنے کا سلیفہ نہیں اللہ کرے اس قدر رفتار سے اور اس قدر روانی سے اس قدر تیزی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ کھا جاتے ہیں حروف کھا جاتے ہیں اور پیچھے جو مسلی ہے مختری ہے انہیں سمجھ میں نہ آئے کہ پڑھنے والا کیا پڑ رہا ہے یا نامول کے جو اوقات ہیں ان کے سوا کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئے قرآن کی اس سے بڑی بے حرمت یا کیا ہو سکتی ہے سوال پانچ پاروں کی تلاوت کیسی بھی دی جانتے تومان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران تلاوت کے دوران اللہ سے جنت مانگی اور رحمت مانگی مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور نفل ہو تو اس میں آپ قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہو تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر تو تھوڑی دیر کے لیے رکا کر نماز کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں اللہ ہم اثر جنہ کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ انی اثر گوشت کہہ سکتے ہیں آپ سننا پڑنا میں جہنما والی روکا نہ تقریباً جو ملتاً روگو کی بھی ہوئی ملتا سوچو کتنے مرتبے اللہ کے روی کی اللہ کے روی نے اللہ کی تصبی نہیں پڑی ہوگی کتنے مرتبے سوان ایک دعا میں یاد ہے کوئی دوسری دعا یاد الله كان فيه. ايه باته. استاذ يا رمياتي. نبي جريم سلسل كيف عبر زيني. ربنا لك الحمد باته. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيب مبارا فيه. ايه باته. اه؟ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل التماء والمن. اعق ما قال العرض وكلنا لك عمد. اللهم لا مانع لما اطوئه ولا موطي لما مناعه ولا رو کے پڑھتے کیا آپ نے سجدا کیا تو آپ کا ہے اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے आज जैसे मौलाना का हमारी इबादतें से आदतें हो गई है इबादत इबादत ले रही आदत हो गई यह हमारे नबीराम और आपकी इबादत की यह सिफत है आज हमारे लोगों की और हमारे सज्ते का एक वक्त है एक लिमिनेशन है जैसे ही वो वक्त हो जाता है सात तस्वीर का हो दस तस्वीर ऑटोमेटिक हमारा असर से उठ जाता है ना होते हैं ऑटोमेटिक हमारा असर क्यों ہماری عبادتیں عادتیں بن گئی نصر اللہ کی اس لیے محترم بھائی اللہ کے بندو جب تنہائی میں ہم نماز پڑھتے سنت ہو یا رات کی نماز دھو لمبا رکو کرو لمبا قیام کرو لمبے سجدے کرو اللہ نتیم رحمت اللہ کے عادی ایسی جواب کرتے اور ایسا رکو کرتے کہ دیکھنے والوں کو ان کی حالت پہ ترس آ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھنے والے کو کو جو رہی ہے سے کے حکومت صرف میں سے کسی کا ہے وہ کہاں تھے کہ جب کبھی اللہ تعالی کی, تو اللہ کی سنتے ہیں نماز آپ ہاں پڑھتے ہیں تو اپنی بات اللہ کو سناتے ہیں یہ دیکھو کتنا بہتر تعلق قرآن سے کہنا تعلق چاہ ہونا چاہ چاہیے اللہ کے مرکزی زندگی میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلکین کی جانب سے ہر آئے دن نئی نئی آتمائی سے آتی تھی کئی پینشن ملتے تھے پریشان کیا جاتا تھا مسلمین کی تمام تر پالشوں مسلکین کی جانب سے ملنے والے تمام تر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار ہمارے نبی کو دیا گیا وہ ہتھیار گیا پرانی مجید سر فرمان اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نمبر کیجئے اللہ قرآن اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا تعلق قرآن مجید سے کہنا ہوگا قرآن مجید اس کی زندگی کی تمام تر مشکلات اور تمام تر اس کے مسائل کا حل پیش کرے گا قرآن سے جڑی انسان کے دل سے غم کو اور انسان کے ٹینشنوں کو اس اس اس طرح سے دور کر دیتا ہے ہے کہ کا کا تجربہ وہی سکتا ہے اس کا احساس اور اس کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے یہ تجربہ کیا ہو اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مزید سمجھ کر پڑھے آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن مزید سمجھ کر پڑھنے والے کتاب ہے جڑ جائیں گے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے محسوس کریں گے کہ زندگی میں جن مسائل بہت مشہور تعمیل رہے ہیں اہم بلتا ہے ان کے سلسلے میں اپنی کتاب کی بات فکر کی ہے قرآن کو کس انداز میں پڑھنا دیکھو لنظل تمہاری, تمہاری نصیحت جانب ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے تمہارا ذکر ہے کس کا ذکر ہے ہر پڑھنے والے کو بھی موجود ہے اپنے آپ کو تلاش کر اپنے آپ کو ڈھونڈ تو اس کتاب میں اپنے آپ کو پڑھے گا بن اللہ علیہ جو تاریخ بہت بڑے عالم ہے اور بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ یاد میں نے پڑھی پرانی مجید میں خود کو ڈھونڈنے لگا کہ میں کہاں ہوں قرآن میں میرا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں کہتے ہیں مجھے گیارہویں پارے اور سورہ توبہ کی ایک آیت پہ لگا کہ یہ میرا تذکرہ یہ میرا تذکرہ کون سی آیت کیا بھی کی ہے اور کچھ برائیاں بھی کی ہے اور نیکاب ہونے کا اقرار ہے, اس لیے امید ہے کہ اللہ کا میں پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے آیت میرے تعلق سے بہت کرے دیکھو جی انسانی کردار اچھے سے اچھا پیانا کردار اس کے نمونے بھی قرآن موجود ہے اور انسانوں کا دوسرا قرآن سے اور تعلق بلا کا تیسرا ذریعہ ہے, تیسر ہے میں تیسری تعلیم جو ہے ذکر کی اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے اللہ اللہ ہر وقت اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا رکھتے تھے ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی کسی وقت کی قید نہیں کسی حالت کی قید نہیں آپ کی ہماری سے تر رہے ہم ہمیشہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے لا حول و لا الا ہے. بار پر دے جاؤ کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا الہ الا اللہ میں دے جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑھتے جائیے کہ فرمایا گیا جو شخص اللہ ہم نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے ہر بار اس جنت میں ایک ایک درخت لگا دیا جاتا ہے الحمد سبحان اللہ کہ سبحان اللہ کا اپنی زبان پہ ہمیشہ جاری رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ او دو اور یہ او دو دو جو اللہ کو بہت محفوظ ہے زبان سے ان کی ادائیگی بہت آسان بھی ہے اور ہی کا ذکر کیجئے کہ مارے کے احتبا سے اگر دیکھا جائے تو سبحان اللہ اس قدر وسیم کو یہ ذکر اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کا تصور ناممکین ہے کہنا یہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ جو ہدایات دی گئی اس میں یہ تین عظیم ذرائع بتائے کا ایسے مزید سے اللہ کا سے ذکر کی تعلق باللہ کی عجیب ہوتی ہے جو لفظ امام ظاہر نے اسلام میں سے کئی کے حوالے سے بات ذکر کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کتنے لوگ چلے گئے اور انہوں نے دنیا کی لذیذ ترین چیز کا مزہ بھی نہیں چلنا دیکھو ہمیں معلوم ہے ہمیں بہت عظیم لذت دنیا کا سب سے عظیم مزہ جو تعلق, باللہ ہے, تعلق باللہ کی لذت ہے ہم یقیناً محسوس کر لے دنیا کی ہر قسم کی لذت ہے بہت بڑے بزرگ رحمت بزر اللہ علی اور کھاتے ہوئے آپ اپنے گھوپڑے دے گئے اللہ کی قسم اللہ کی قدم ان گورنروں کو ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہوئے سکون و اطمینان کی جو کئی ہم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں ہمیں زندگی میں چین سکون کی جو دولت میسر ہے اس کا اندازہ اگر ان کو ہو جائے ان گورنروں اور بادشاہوں کو تو وہ اپنے سخت تاج اور اپنی کرسی کو چھوڑ کر اس نعمت کو ہم سے چھیننے کے لیے سلواروں سے لینے لگے کو تلاش کرو اللہ کے آگے سر جانے کی ایک لذت ہے اپنے سجدوں میں اپنے رکو اپنے قیام میں اس لذت کو تلاش کرو اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو پانے کی ایک لذت ہے اس لذت کو تلاش کرو موسا یہ تمہارے پانے ہاتھ میں تمہارے کیا ہے مساسل نے جواب دیا پارا ہی آؤ بھی وہی ابھی وہ خراب سوال کیا تھا تمہارے تانے ہاتھ میں کیا ہے مزاح السلام نے جواب دیا یہ آپ کا وہ دکھانا یہ میرا میری ہے ضرورت اس پر میں ٹیپ لگایا کرتا ہوں وہ سویدھا آنا ہوا میں اپنی بکریوں کے لیے اس کے ذریعے کچے جھڑایا کرتا ہوں وہ نہیں ابھی آپ پرور جگانا میری اور بہت ساری ضرورتیں اور جاتے ہیں جو اس اثار اس لکڑی سے وابستہ ہے مفسرین کہتے ہیں کی جانے سے سوال یہ تھا کہ ببا دل کا بھی امی نہیں آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام صرف اتنا کہتے ہی آسا آیا یہ میرا آسان ہے میری لاٹھی ہے تو جواب مکمل تھا لیکن کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے صرف ہی آسایا کہنے کی وجہ اتنا لمبا جواب دیا اتبا نہیں وہی وہی سلام کو جو لذت مل رہی تھی جو مزہ مل رہا تھا اس لذت کے پیچھے نظر وہ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالی سے گفتگو کرنے کا یہ سلسلہ دراز سے دراز کرو طویل سے طویل کرو اس لیے جان بھوس کا مدن اپنا جواب لمبا دشمن نے تیر چلایا تیر آگے پیر میں لگ گیا پیر ہو گیا ہوم بہ رہا ہے اپنی نماز جاری ہے دشمن نے دوسرا تیر چلایا وہ بھی آگے پیر میں پیر ہو گیا خون جاری ہے اور نماز بھی جاری ہے دشمن نے تیسرا تیر چلایا تیسرا تیر آگے پیر میں لگا اور خون سے پوری زمین جو ہے لہو لہان ہو گئی اپنی نماز مکمل کر کے فوراً اپنے ساتھی کو جلایا ساتھی نے دیکھا تین تین پیر پیر میں لگے ہوئے ہیں اور خوب لہو سارا بدن لہو لہان ہے زمین لہو سے چڑھ ہو گئی ہے ساتھی نے کہا اللہ کے بندے جب پہلا تیر لگا اسی وقت کیوں نہیں جگہ ہے تین تین تیر لگنے کے بعد جگہ ہو اپنا دل نے فش نے کہا کہ میرے بھائی نماز میں ایک سورج کی تلاوت کر رہا تھا اور اس میں مجھے اتنی لذت مل رہی تھی اتنا مزہ مل رہا تھا اس سورج کو ختم کرنے سے میں اپنی نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں تھا Allah no. and I نماز ہے اس لیے نماز کوئی میں تلاش کرو اپنے سر کو رات میں تلاش کرو اللہ سے جڑ جاؤ اللہ کے بندو اللہ کے ہو جاؤ ساری کائنات میں سے جڑ جاؤ اللہ کے ہو جاؤ تو فرمو علم لوگو اللہ کے بندو ڈرو اللہ دوڑو اللہ کی جانی قرآن دعوت دے رہا اللہ تو فرمو اللہ کی جانی پروگرام نوجوان کی مناسب سے اور مناسب درخواست کرتا ہوں کہ جو مستقبل کے منصوبے ہیں اس کے لیے آپ اس سینٹر کا تعاون گئے اور خوشن شاید فی الحال جگہ خریدی ہے اور اس جگہ کے سلسلے میں شاید ابھی تین لاکھ روپئے جو ہے انہیں جمع کرنے ہیں میں آپ سے رمضان کی وضاحت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سینڈروں اور اس جیسے جو بھی سینڈر ہیں جن سے ماشاء اللہ کافی زبردست پیدانی نوجوان کرتے میں آ رہی ہے مسلمانوں میں بھی اور غیر مصنف میں بھی کافی اچھا کام ہو رہا ہے میری درخواست ہے خلوص دل کے ساتھ ان سینڈروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام کریں اللہ کے پسند ان سینڈروں سے جو کام ہو رہا ہے کتاب و سنت کی دعوت رہی ہے غیر میں ہو رہی خدمت خلق کے جو کام یہ سینٹر کر رہے ہیں رفاہ کے کام دل خوش ہوتا ہے دل ٹھنڈا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھ کر تو لہذا ان کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کا تعور کرنا ہمارا اور آپ کا خلافی فرض ہے رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھے کو قبول فرمائے رب العالمین